قبر کو روک لے اور قبر لا کا برد کرنے والے کو روک لے اور روشن کر دیں ایک اللہ والے گزرے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ ان کے پاس کچھ آدمی آئے وہ ایک لوٹا لے کے آئے مٹی کا کہنے لگے حضرت اس پانی کے لوٹے کے اندر مٹی کا جو بنا ہوا ہے جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو کڑوا ہو جاتا ہے کڑوا ہو جاتا ہے باہر میٹھا ہوتا ہے پانی تو حضرت نے اپنے کشپ سے معلوم کیا اللہ نے ان کے دل میں بار ڈال لوٹا ایسی قبر کی مٹی کا بنا ہوا ہے جس قبر والے کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے اور اس کے اثرات اس میں آ رہے یہ بات جواب دیمایا حل, حل کیا ہے کیا کیا جائے تو حضرت نے فرمایا سارے بیٹھو پاتر کا, کا, کا, کا, کا, کا یہ بنا ہوا اور میں اب پانی ڈالو اس میں پانی ڈالا گیا پانی کی ختم ہو علماء نے لکھا ہے اس کلمے کی اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی شخص ستر ہزار مرتبہ کسی اپنے عزیز کو پڑھ کر بخش دے اللہ کی ستر ہزار مرتبہ بزرگوں نے تجربہ کیا ہے اتنی اس کلمے کے اندر طاقت ہے لیکن اس کی طاقت کو وہی وہ پہچانے گا جس کے دل کے اندر عظمت ہوگی اور اس کو پابندی سے پڑے گا بغیر ناگے کے پڑھے گا یہ ہر نماز کے بعد ہم عزم کریں کہ ایک تفریح ان شاء اللہ اللہ ہماری روح کی غذا اللہ نے آسمان سے اتاری ہے کیونکہ روح کو بھی اللہ نے آسمان سے اتارا جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی خوراک بھی مٹی سے بنائی ہے تو جس طرح ہم اپنی جسمانی غذا کی فکر کرتے ہیں جسمانی غذا کو بڑی پابندی سے استعمال کرتے ہیں تو روحانی غذا کا بھی کی فکر کرنی چاہیے اور روحانی غذا کو بھی بڑی پابندی سے استعمال کرنا چاہیے کہ وقت متعین کر کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اللہ کا ذکر کرے بندہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور ذکر کی برکت سے اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی اللہ کی معڑی بت نصیب ہوگی اللہ نے قرآن کے اندر بار بار اپنی محبت کا ذکر کیا ہے بار بار اپنی محبت کا ذکر کیا ہے اے میرے بندو, میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے, تمہارے دل کو جو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے میں نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اس دل کے اندر دنیا کی محبت کو بسا لو دنیا کی محبت ڈال لو اور چونکہ پورے چوبیس گھنٹے تمہاری فکر دنیا بنانے کی ہو جائے نہیں یہ دل میرے لیے یہ جسم کے پورا جسم یہ اللہ کا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے یہ انگلی ہم اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے کوئی کہے دیکھو کہ میری انگلی میں کیسے کا؟ مجھے احتیار ہے احتیار نہیں دیا شریعت نے اگر کوئی انگلی اپنی مرضی سے کاٹے حرام ہے اپنے جسم کے اوپر بھی ہمیں اختیار ہے نہیں ہے ہم نے اپنے جسم کو بھی اپنے جسم کے آزاد کو بھی اللہ کی عبادت میں لگا اللہ کے حکموں کے مطابق اس جسم کو لگانا ہے کیوں اس لیے کہ یہ آزا قیامت کے دن اگر ان سے گناہ کیے تو ہمارے خلاف یہ گواہی دیں گے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے دن آج کے دن ہم نے تمہارے منہوں کے اوپر غور لگا دیا پھر کیا ہوگا یہ ہاتھ ہم سے بات کریں گے اللہ کو اللہ کے حکم کے مطابق بغیر نہ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے میرے سے یہ گناہ جی کیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جس طرح اپنے جسم کے علاج کی فکر کرتا ہے اسی طرح ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نظر نہیں آئے گا آپ کو حسد کوئی جھوٹ بولے آپ کو نظر آئے گا کوئی چوری کرے آپ کو نظر آئے گا کوئی ڈاکہ ڈالے آپ کو نظر آئے گا لیکن دل کے اندر جو حسن چھپا ہوا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا اس کا تعلق کلب سے ہے اس لیے تو اللہ نے فرمایا بندو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو دل والے گناہ بھی چھوڑ دو حسد کسے کہتے ہیں حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اللہ کی نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو دے کر پریشان ہو جانا جیسے کہتے ہیں جل جانا اور یہ کہنا کہ اس کے پاس یہ کیوں آئی اس سے چھنجائے اور یہ میرے پاس آ جائے اس کو کہتے ہیں حسد اور یہ بیماری ہمارے مسلمانوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے کسی کی چیز کو دیکھ کر برداشت ہی نہیں کرتے کہ یہ اس کے پاس کیوں تو فرمایا اللہ کے نبی نے حسد نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اترا بالوں کو صاف کر دیتا ہے اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ و لکڑی کو کھا جاتا ہے دل کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے دل کے اندر حسد نہ ہو ہمارے دل کے اندر کسی کا بغض اور کینا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرس میں ایک صحابی تشریف لائے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے تو صحابہ ایک صحابی کو شوق ہوا یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس وجہ سے اللہ کے نبی نے آج اس کو جنت کی بشارت دی ہے ظاہر کو کوئی عمل نظر نہیں آتا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ایک دن ان کے ظاہر میں مہمان ہو گئے کہ پتا کریں کہ یہ صحابی کون سا اچھا عمل کرتا ہے تو ساری ذات اس کے پاس مہمان رہے لیکن کوئی عمل نظر نہ آیا تو پوچھ ہی لیا کہ میں تو اس وجہ سے آپ کے گھر میں مہمان بنا ہوں آپ کا کہ میں تو کوئی عمل دیکھنا چاہتا تھا جس وجہ سے آپ کو آج جنت کی بشارت ملی فرمایا میرا کوئی باقی عمل تو آپ نے دیکھ لیے میرا ایک خاص عمل ہے وہ کیا کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینا بزر نہیں ہے یہ میرا خاص عمل ہے اس وجہ سے رسالت سے مجھے جن کی خوشخبری ملی تو ہمیں گناہ کیسے دور ہوں گے یہ حسد، کینا بہت نفرت کیسے نکلیں گی اس کے لیے بھی کسی معالج سے رابطہ کرنا پڑے گا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا کسی اللہ والے سے مشورہ کرنا پڑے گا اور اپنی زبان کو اور اپنے دل کو ذکر الحی سے منور کرنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ جب ذکر کی برکت سے دل میں اللہ کی محبت اترنی شروع ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ اللہ کا ورد کرنا پڑے گا جب اللہ کا نام ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ شیر و شیر ہے جب اللہ کا نام دل کے اندر آتا ہے یہ چیزیں نہیں رہتی پھر بھاگ جاتی ہیں نہ حسد رہتا ہے لیکن پابندی شرط ہے ناگے کے بغیر ہم خلوت کے اندر ذکر کر کر تو دیکھیں کیسا اطمینان نصیب ہوتا ہے ایک بزرگ ہمارے بیمار ہوئے اللہ والے سے ساری زندگی اللہ کا نام لوگوں کو سکھایا ساری زندگی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کا برض لوگوں کو سکھایا اور خود بھی کیا بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس جب رپورٹیں گئی تو کہنے لگا یہ اس مریض کی رپورٹیں نہیں ہیں. خبر نے کہا نہیں اسی کی ہے اس کی نہیں ہے کیا کہنے لگا اس کا چہرہ تو ہے ہے لیکن پھر اس کو بتایا یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے چہرے سے پتا چاہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں دن رات کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کو مشغلہ اور معمول بناتے ہیں ان کے چہرے بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اس لیے کہ چہروں کے اوپر بھی انوارات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے شخص کو اللہ پاک قلبی سکون اور اطمینان جو اللہ کے ذکر میں مشہور رہتا اللہ کا ذکر کرتا ہے سال گزر گئے سدیاں گزر گئی تو آپ دیکھیں ہمارے اکابرین بزرگوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کوئی ایک بزرگ آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا جس نے ہزاروں مرتبہ روزانہ کے معمولات میں ان کے شامل نہ سلطان باہو رحمۃ اللہ مولانا اباد جیلانی رحمۃ اللہ یہ حضرات ایک ایک دن کی